اللہ بسم اللہ وقان لهم فی آیا امام کے پیچھے خراب ہے یا نہیں دو جماعتیں ہیں ایک جماعت کا کہنا یہ ہے کہ خراق حلف المام ہے ثابت ہے واجب کے درجے میں ہے یہ سہباب کے درجے میں ہے اختلاف الاقوال لیکن ہے دوسری جانب احناف وغیرہ کا مسلک ہے اور مذہب کا کہنا یہ ہے کہ خراک حلف المام نہیں ہے تو پہلے جنہوں نے استدلال کیا تھا حضرت رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث سے حضرت مریرا کی روایت سے حضرت وادر میں شامل رضی اللہ تعالیٰ کی روایت سے تو ان کا جواب تو سب سے پہلے حضرت عاشع اور حضرت کی روایت کا جواب جیسا کہ کل بھی آپ کے سامنے نارض کر چکا ہوں کہ یہ جو روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں دو احتمال ہیں یا تو یہ شخص کے متعلق ہے کہ جس کا امام ہے جیسا کہ مقدری یا یہ شخص کے متعلق کا کا امام نہیں ہے یعنی کہ منفرد یا امام ان دو لوگوں کا کو کوئی امام اور نہیں ہوتا اب اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کس کو ترجیح حاصل ہوتی ہے کسی کے لیے کس احتمال کو ترجیح ملتی ہے تو ہم نے دیکھا کہ ایک اور حدیث ہمیں ملی جس میں یہ ہے کہ من کانا لہو امام فقیرہ اصول خیرا لا ات المام کامام خیرو جس کا کوئی امام ہو تو امام کی قرآب اس کی قرآ ہے گویا کہ امام کی کرا ہی اس کے لیے کافی ہے تو اس حدیث سے ہمیں پتہ چل گیا کہ امام کا کراف کرنا گویا کہ مختلف کا کرا کرنا ہے لہذا پھر اس حدیث کا محمل مقل البن صلی اللہ صلاۃ الفرم یاقرا فاتحت کس کا مقبول کون ہوگا وہ کہ جس کا کوئی امام نہیں یعنی خود امام یا منفرد خود امام یا منفرد لہذا یہ بھائی حدیث یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ کس کے متعلق ہوگا امام کے متعلق ہوگا یا منفرد کے متعلق ان لوگوں پر اخراق واجب ہے لہذا یہ مقتدی کے لیے نہیں ہے ٹھیک ہے جی یہ تو مجموعی طور پر حضرت ابور حضرت ابور قائم اور اس کے بعد حضرت ابور سے پوچھا گیا کہ کبھی تو ہم امام کے پیچھے بھی ہوتے ہیں تو حضرت ابوریہ نے یہ کہہ کر جواب دیا کہ کہ دل ہی دل میں پڑھ لیا کر دل ہی دل میں پاس پوچھا کہ کیا نماز میں آپ نے فرمایا ہاں بالکل فکار پھر تو اس کا مطلب یہ واجب ہے نماز میں لیکن اس کے باوجود حضرت ابو دردہ ہیں جو روادانی ہیں روایت کرنے والے ان کا فتویٰ یہ ہے ان کا کہنا یہ ہے ان کا ماننا یہ ہے کہ جب امام ہو اذا قوم پھر امام کی خیرات لوگوں کے کی لیے کیا ہے کافی ہے تو یہ جو ہے حضرت ابا رضی اللہ تعالی انہوں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا کہ ہر نماز میں کیا ہے قرآن ہے اور ایک انصاری نے یہ بھی کہہ دیا کہ اس کا مطلب ہے کہ قرآ واضح ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر نکیر بھی نہیں فرمائی تو اس کے باوجود بھی حضرت ابو درزہ کا یہ کہنا اس کا قائل ہونا کہ جب امام ہو تو پھر مقتدیوں پر کراط نہیں ہے بلکہ امام کی قرآت کافی ہو جائے گی اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان تھا صرف صرف کس کا متعلق تھا من پڑے دیا امام کے متعلق لہٰذا پھر یہ کہنا کہ امام کے کسی بھی یہ درست نہیں ہوگا رہی بات حضرت عباد سامد کی روایت کی حضرت عباد ابن سامد رضی اللہ عنہ کی روایت جو کیا ہے وہ اس میں کئی طرح سے اضراب ہے اس کا جواب پھر میں الگ سے دوں گا ذرا تقسیم بھی ہے پہلے ان دونوں کے جوابات دیکھیں دیکھیے مقاندھ مالی ان حضرات پر ان کی دلیل کا جواب ان پر حجت کے خلاف ہے انا حدیث نہیں ابھی ہو رہی رہا ع ہےراد ہے امام کے پیچھے ہو جب یہ بات نہیں ہے سراہن کوئی دلیل نہیں ہے تو قد تو جائز ہے کہ اس میں اس کا بھی احتمام ہوگا یہ بھی مراد کیا گیا ہو فضاء کثرات اس نماز سے کہ اللہ لا امام لیگ کے جس میں لا امام کہ نمازی کے لیے جس میں کوئی امام نہ ہو ایک علیہ علیہ من امام امام کیوں؟ اس صورت میں ہم جو مامو ہے مقدی ہے وہ نکل جائے گا اس عدیز سے کس قر کی وجہ سے من کا نگو امام فکرا اتن امام خرا اتن لہو اس ات حدیث کی بنیاد پر مختلف مستثنا ہو جائے گا لہٰذا کرو اقراء امام ہی تو ہم مام کو یعنی مختصی کو کس کے حکم میں ڈال دیں گے اس شخص کے حکم میں کرو گے کرا ات امامی اس نے بھی اخراط کی ہے اپنے فقران خارج کا خاری معموم جو مختدی ہے وہ اپنے اس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول سے خارج کے لائے گا پھر صلی اللہ صلاحم یا ہے اس کی نماز کیا ہے ہے اس کی نماز کیا ہے نا تمام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بڑا قول ہے اس سے پھر مقتدی کیا ہو جائے گا خارج کیا لائے گا اس بنیاد پر اس حدیث کی بنیاد پر کہ من کان لگو امام فقراۃمام فراۃ البو آئی بات سمجھ <سؤال> <سؤال> یہ جواب ہوگا مجموعی طور پر حضرت عائشہ بھی رضی اللہ عنہ اور رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت بھی اب الگ سے حیرت کی روایت کا ایک اور جواب کی نسخے مقابل پیش کر کے حیرت اب دردہ نے بھی اسی طرح کی روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے لیکن اس کے باوجود بھی قلم یا کن ضال کا ان کے نزدیک پھر بھی مختری پر خراب باضیبور نہیں وہ کیا ہے بحر اللہ حدم کالم خان قال حدثنا قال قال حدثنا احمد قال حدثنا محمد بن قال, حدثنا بن قال, حدثنا عن عن عن، قال يا رسول في نماز میں ان ہے، قرآن کا پڑھنا ہے، دار حدی قرآن قرآن کیا نمازی نے کالا بدردا نے فرمایا ارا ان امام عیدا فخر خیال یہ ہے میرا خیال یہ ہے, ہے،, ہے انل امام عیدہ ام اللہ فخر کپا ہوں کہ جب کوئی کون کی امامت کر رہا ہو تو پھر ان سب کے لیے اس کی اطلاع کافی ہے اب امام صحابی کا تبصرہ دیکھیں خدا سے ہر نماز میں کیا ہے قرآن ہے, یا نہیں قرآن ہے من ایک صحابی نہیں کہا کہ فلام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انصاری کے قول کا انکار نہیں کیا اس پر نکیل نہیں فرمائی اگر یہ نہیں واجب نہ ہوتی تو پھر آپ نکیر فرماتے کہ نہیں نہیں باجبردا اس کے باوجود ابو دردہ نے فرمایا باپ رائے ہی اپنی رائے سے یہ جو قراءت ہے یہ کس پر ہے علام واہدہ خیرہ نماز پڑھتا ہو وال امام یا کس پر امام پر اللہ نہ کہ مختلیوں پر. مختلیوں پر جی تو اچھا تو کہاں پہنچے حضرت نے حضرت بودتہ بودتہ کی, کی, مخالفت کی ہے کہ مال امام انہوں نے جو یہ کہا تھا کہ امام کے ساتھ مختلف پر بھی ہے بہرحال اس میں کہتے ہیں کم از کم اس بات کی کیا ہوگی نبی ہوگی کہیں حضرت یہ اچھا دو باتیں ہو گئی دو حدیثوں کا جواب ہو گیا ان کی نمبر تین رہ گئی حضرت وباد نے سامن کی حدیث سب سے پہلی حدیث جو اس بات کی ہے آپ دیکھیے ذرا صنعت کو دیکھیے اس بات کی سب سے پہلی حدیث نے محمد ابن اصحاب ایک جو تین, تین نام آ رہے ہیں سامد تک ان میں گڑبڑ ان میں کیا ہے گڑبڑ پیچھے ہم نے گریوائیں پڑھی تھی چلے اس کو چھوڑے بہرحال ابادہ ابن صامد علی اللہ و تعلق کی جو روایت ہے اس میں جو صنعت کی میں جو یہ تین لوگ آ رہے ہیں محمد ابن صحا ایک اور مقبول دو اور نمبر تین محمود ابن روی یہ جو تین راوی ہیں یہ متکلن فی راوی ہیں ان میں جو سب سے پہلا نام آ رہا ہے محمد ابن اصح محمد ابن اسحا یہ دعیف راوی ہے حضاک محدین کے ہاں ان کا آن قبول نہیں ہے آن سمجھتے ہیں آپ جو روایت آن سے روایت ہوتی ہے مان آن آپ نے حدیث کے اقسام میں پڑا ہوگا جو آن سے روایت ہوتی ہے اس کو آن سے تعبیر کرتے ہیں مان آن بھی کہہ دیتے ہیں تو یہ جو محمد ابن صحاف ہے ان کا آن قبول نہیں ہے محدثین کے ہاں غیر معتبر ہے ساخت و ہے لہذا محمد بن اسحاق یہاں پر عن مقبول ہیں تو عن انا سے ہی روایت کرتے ہیں تو ان کی انآنا روایت چونکہ محدیث اعتبار ہوتی ہے غیر معتبر ہوتی ہے لہذا اس روایت کو یہ روایت قابل اعتبار نہیں رہے گی ان کی وجہ سے ایک نمبر دو پہ جو یہ مقبول ہیں یہ ہیں مدلس تدلیس سے کام لینے والے راوی ہیں مدلس ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو محمود بن روی ہیں یہ بھی مشہور راوی ہے تو اس محمد ابن اصحاب میں بھی کلام ہے مخصوص میں بھی کلام ہے محمود روی میں بھی کلام ہے تو خلاصہ کیا نکلا کہ متن میں, میں کیا ہے اضطراب سند میں اضطراب اور اس کے علاوہ سند کے علاوہ متن کے اندر بھی اضطراب ہے یہ والی جو روایت ہے یہ مختلف احادیث کی کتابوں کے اندر مختلف طریقوں سے رائج ہے اور مختلف الفاظ ہیں طور پر, پر اللہ صلی اللہ صلی اللہ ہی جبکہ بداس شریف کے اندر یہ روایت ہے کہ کننا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے روایت کنہ خلس اللہ صلی اللہ وسلم فخر اللہ صلی اللہ علیہ یہاں پر متن مختلف ہے یہاں دیکھیں یہاں کیا رسول اللہ علیہ وسلم سلاط الفجری فتح یہاں تک اور ابو دب شریف میں کیا ہے کنہ خل فرسول اللہ فرا رسول ٹھیک ہے لہٰذا اس میں کیا ہے متن میں بھی استراعت ہے متن میں بھی استراعت <سيجنش> <سيجنش> اور متن کے اندر بھی اضطراب ہے صنعت میں بھی اضطراب ہے لہٰذا یہ روایت قابل حجت نہیں ہے اور یہ والے جوابات امام تو حافظ محمد نے آپ کو نہیں دیے ہیں البتہ انہوں نے صرف اتنا ذکر کیا ہے کہ رہی بات واجب نے شامل کی روایت کی تو ہم دیکھیں گے کہ کیا اس کے علاوہ جو ہے امام کے پیچھے نماز پڑھنا ثابت ہے یا نہیں تو اس کے مخالف بھی کوئی روایات موجود ہیں یا نہیں موجود تو پھر آگے ذکر کے اور یہ کہاں ہے کہ بالکل اس کا مقابل روایات موجود ہیں اور کیا ہیں ثابت ہے تو یہ ثابت ہوتا ہے آپ صلی اللہ نے مقتدیوں کو حکم دیا ہے قراط کا اپنے پیچھے بھی فاتح فاتحہ کا تو انن کہ اس کے مقابل ہم دیکھتے ہیں ہم نے راضح کیا کہ ہم دیکھے کے مقابل میں کوئی روایات موجود ہے عملہ یا نہیں ہے آگے منکرین نے کراک الفر امام کے دلا خلف امام کے منکر ہیں وہ کون ہیں صفیہ نصوری ہیں امام اوزاعی ایک روایت کے مطابق ہیں حضرت امام رتمام عنیفہ ہیں مامو یوسف ہیں امام, امام محمد ہیں احمد بن حمبل ایک روایت کے مطابق ہیں رب اللہ نواب ہیں اشہد المالکی ہیں وغیرہ تو یہ حضرات کہتے ہیں کہ, کہ راٹ خلف الامام جائز نہیں ہے نہ سلی میں نہ جاری نسلی میں نہ جاری میں، نہ دیکھیے ذرا روایات کو اس پر تقریباً ان حضرات نے سات کرتی کی ہیں اور آخر میں ہیں, سات دلیلیں اور پھر آخر میں اگر وقت ہوا تو ہم آپ کو چند اپنے الفاظ میں بھی بیان کریں گے یا اس کے علاوہ بھی کتنا خلفل امام کس نوعیت کا مسئلہ ہے اب دیکھیں دلیل نمبر ایک پلٹے پیچھے سے کسی نے میرے ساتھ ابھی ابھی آنے پاً آنے پاً فقال اللہ اللہ تبھی میں کہوں کہ مالی کیا ہوا مجھے کہ یعنی ذرآن میں جھگڑ رہا جب لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی جب لوگوں نے آپ صلی اللہ وسلم سے یہ بات سنی تو جن جن نمازوں نے آپ جہر کرتے تھے تو ان نمازوں میں لوگ فراد کرنے سے کیا ہوگئے علیہ سنا نصیحت پکڑ لیے رات نہیں کرتے آئی بات حضرت ابو کی روایت سے پتا یہ چلا کہ امام کے پیچھے, پیچھے دوسین امام کس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ اس کی ادا کی جائے تو تم خاموش رہو اس حدیث سے تم کیا کرو خاموش ہو جاؤ تم مجھ پر دیتے یہ دلیل نمبر 3 4 حضرت عبد اللہ حضرت ابی عبد قال حدثنا احمد بن الرحمن قال حدثنا ابن عبد اللہ بن وہ قال عن يعقوب عن النعمان عن موسی عن موسی عائشہ عن عبد اللہ بن شھرہ قال عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی من کا نا لگو امام فخرا دیکھئے اس کی مختلف سندیں ہیں کون سی روایت من کان لگو امام فخرا سمجھ آئیے حضرت عبداللہ کی روایت کہ جس کا کوئی امام ہو تو امام کی قراعت اس کی اخراط ہے جی, جی یہ بہت بڑا خیال ہے اپنا آپ کا سندیں دیکھیں اس روایت کی نم ایک تو نمبر حاپ ذکر نہیں کیا بلکہ تسکرہ کیا قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا غيره عن مسربا عن بنت الله بن سعد من ابي بصلتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا ابو اميه ابو أميد قال حدثنا اسحاق بن مسرن قال حدثنا الحسن بن صالح عن جابر بن وليث الله تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم پتا نہیں پ تو تمام تمام کی روایت تمام کی کیا نقل ہوئی ہے سامنے تکمیل کو پہنچی دلیل نمبر پانچ سن پڑھنے کا انداز ایسا تھا ہمارے محترم کا بڑے پیارے انداز میں پڑھا کرتے تھے کبھی کالا دتنا بہن کالا دتنا کالا دتنا بال <سؤال> فلم اللہ وراء من صلی رکعتن فلم نہیں پڑی فلم ن ہی نہیں وراء ہاں اگر امام کے پیچھے ہو کیا مطلب اگر امام کے پیچھے ہو تو اگر امام کے پیچھے ہو تو پھر نہیں ہے <تصفح> <تصفح> جی الفاظ ابن کو ذرا سمجھے اسماعیل ابنوسا جو اس روایت میں سند میں آ رہے ہیں اسماعیل ابنوسا یعنی انہوں نے کہا یہ کہتے ہیں کہ فقول میں نے مالک سے کہا, یعنی اپنے استاد سے یعنی بیچ میں اکرولی سرد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ نہیں کیا. تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے مالک سے کہا کہ کیا انہوں نے مرفوان نقل کیا فکارا خزو بریجلی تو اس کے جواب میں مالک نے کہا کہ خوشو برجلی اس کے پاؤں سے پکڑو اس کو پاؤں سے پکڑو کیا مطلب یعنی اس حدیث کی تحقیق کرو تم بس یہ مطلب اس کا خزو برجلی اس کے اس کو پاؤں سے پکڑو مطلب یہ کہ اس کی چھان پھٹک کرو اس روایت کی جی ہاں تو پر خلاصہ کیا نکلو اس سے بھی پتا ہی چلا روایت سے اصل کی روایت آمان فلم یا قرآن فیابی قرآن فلم امام, امام کے پیچھے ہو تو پھر سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب نہیں ہے اور گزشتہ روایات سے کیا پتا چلا کہ امام جس نماز میں ہو تو اس میں کراط مختلف کے لیے لازم نہیں ہے کیونکہ امام کی کی نماز نماز متوجہ ہوئے اپنے چہرے انور کے ساتھ یعنی آپ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ پوچھا فقالو پھر صحابہ نے یعنی جب امام قرآ کر رہا ہو تب بھی ہم کرتے ہیں ہم نے بیان کیا یہ جو ہم نے تذکرہ کیا یہ اتنی ساری روایات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خلاف اس تمام کی تمام روایت میں حضرت بادل نے شامل کی مخالف روایات موجود ہیں کیا ہیں مخالف روایات موجود ہیں اب جب احادیث کا آپس میں تعارف ہو گیا تو کہاں جائیں امام کہاوی کہتے ہیں میرے پاس آؤ میں تمہیں دل یاقری سے بتاؤں گا فلم فرم مختلا فتح مروی کو کی جانے التمسنا حکم من طریق نظر یہ ہے دلیل نمبر سات دلیل عقلی آخری دلیل اس کے بعد سوال کے جواب ہے پروزیم بہت فلاں مختلف حاضل آخر المرویہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو روایات منقول ہیں ان میں جب اختلاف ہو گیا تو التمس نہ من طریق نظریں ہم اس کا حکم تلاش کریں گے نظر کے طریقے پر عقل کے طریقے پر, پر کیا کیا کریں ہونی چاہیے یہ نہیں ہونی چاہیے امام کے پیچھے روایات سے متعارف ہوگی تو چلیے امام تحابی کیا دری چاہتے ہیں امام تحابی سنماتے ہیں ایک شخص آ کر جماعت میں شریک ہوا اس حال میں امام رتو میں था। تو تمام کے تمام آئند کا اتفاق ہے کہ اس شخص کو مدد مل گئی آپ جانتے ہیں من ادرک کر رکوا ادرک رکھ جس نے رکو کو پا لیا اس نے رقط کو پا لیا تو جو شخص آ کر رکو میں امام کے ساتھ شہید ہوا اس نے کیا کر دیا رقط کو پا لیا اس پر تمام کے تمام آئنا کا اتفاق ہے اتنی بات تو ثابت ہو گئی اب کہتے ہیں کہ یہ بلی حدیث یا یہ والی اس, اس میں کیونکہ اس رقط کو شمار کیا جائے گا باوجود اس کے کہ اس نے اس رقط میں کوئی بھی چیز نہیں پڑی شراک نہیں کی حالانکہ اس رقبت کو رقب شمار کیا جائے اب جب اس کی یہ اس کی یہ رکت جائز ہو گئی تو اب کہتے ہیں اس میں دو احتمال ہیں یا تو یہ ہو کہ ہم سرے سے یہ کہہ دیں کہ امام کے پیچھے فیراک فرض ہی نہیں ہے اس لیے اس شخص کی یہ رکت ہو گئی ایک تو یہ کہہ دیں کہ امام کے پیچھے سرے سے قرات ہے ہی نہیں ہے اس لیے یہ اس کی رکت ہو گئی کیونکہ اس پر لازم نہیں تھی کراعت ایک احتمال تو یہ دوسرا احتمال تو یہ ہے کہ اس پر بھی قراط فرض تھی لیکن وقت کی تنگی کے باعث وقت کی تنگی کے باعث اور رقط کے فوت ہونے کے خوف سے اس سے کیا ہو گئی یعنی یہ قرآت کیا ہو گئی ثابت ہو گئی ضرورت کے وقت ہے دوسرا احتمال یہ ہے سمجھ آئے دو اہتمال اعتماد تو یہ ہو کہ بھئی بھائی صرف ہی فرض نہیں ہے مختری پر تو اس لیے اس کی یہ والی شمار ہو گئی دوسرا یہ ہے کہ کرا بدستور اس پر فرض ہے لیکن وقت ضرورت یعنی تنگی وقت کی وجہ سے رکت کے فوت ہونے کے خدشے سے ہم نے عارضی طور پر اس شکرات کو ثابت کر دیا ورنہ کراط اس کے حق میں بھی ہے ٹھیک یہ دو اعتماد ہے اب ان دو استعمالوں میں سے ایک کو بہتر دینے کے لیے ہمیں رائے کی ضرورت پڑی تو کہتے ہیں چاہیے اس کے لیے ہم کوئی اور نظیر دیکھتے ہیں لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ رکو سے پہلے دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ہے قیام اور ایک ہے تکبیر تحریمہ تکبیر تحریمہ اور قیام تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص آئے اور ڈائرکٹ امام کے ساتھ رکوع میں شریک ہو جائے وہ تقبیر تحریمہ بھی نہ کہے اور قیام بھی نہ کرے آتے ہی رکو میں چلا جائے تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوگی تو تمام کے تمام ائمہ کا اتفاق ہے کہ ایسے شخص کی نماز نہیں ہوگی جو ڈائریکٹ آئے تقبیر تحرمہ نہ کہے قیام نہ کرے بلکہ ڈائریکٹ رکوع میں چلا جائے اور رکو امام کو پا لے تو اس کی نماز ہوگی یا نہیں تو سب کہتے ہیں کہ نہیں ہوگی اب ہمیں پتہ چلا کہ دونوں میں کوئی نہ کوئی فرق تو ہے تقبیر تحریمہ بھی فرض ہے اور قیاما قیام بھی فرض ہے تو جب تقبیر تحریمہ اور قیام نہیں کرتا تو سب کہتے ہیں کہ اس کی نماز جائز نہیں ہوئی اور قرار نہیں کرتا رکن میں چلا جاتا ہے تو سب کہتے ہیں کہ جائز ہو گئی تو پتہ چلا کہ قرعت کی فرضیت میں اور تقبیر تحرمہ اور قیام کی فرضیت میں فرق ہے لہذا جب قراعت حالت عزر میں حالت ضرورت میں کیا ہو جاتی ہے صحافیت ہو جاتی ہے اور دوسری چیزیں تقبیر تحرمہ قیام کسی بھی صورت میں صحافیت نہیں ہیں تو پتہ چلا کہ دونوں کی فرضیت میں کیا ہے فرق ہے لہذا جس طرح بخطر ضرورت ضرورت کے وقت تنگی کے باعث کراس ثابت ہے اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ قراع امام کے پیچھے سرے سے ہے ہی نہیں ہے لہذا وہ کیا ہے ثابت ہے اور یہی مسئلے ہے ہمارے احلاف کا لہذا پتہ یہ چلا تمام احادیث کے کاغذ سے کہ جتنی بھی احادیث وہ بلی ہیں کہ جن میں امام کے پیچھے کرا جن میں کراط کا تذکرہ ہے وہ صرف صرف کس کے لیے ہیں منفرد کے لیے یا امام کے لیے منفرد کے لیے, منفرد کے لیے یا امام کے لیے اور جہاں جہاں جن جن احادیث میں امام کے پیچھے ہوں گی آخری دور میں ایسا نہیں تھا آف صلی اللہ علیہ وسلم میں منع فرما دیا تھا لہٰذا جن جن صحابہ کا ثابت ہے ان صحابہ کو یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منع کا پتہ نہیں چلا علم نہیں ہو سکا اس لیے وہ اس کے بعد بھی اس پر قائم رہے دلیل نظر کا اننا الذين خراب بي بن ناتهم فلما اختلف هذه الاثار المرويه في ذلك الى مصلحههما من طريق النظر جمیا ہم نے دیکھا ان سب کو اختلاف نہیں کرتے اس وقت میں آئے کہ وہ, امام رکو میں ہو انہو ہو جو وہ تقبیر کے ساتھ اور اس رقط کو وہ شمار کر لیتے ہیں و سے اس میں اس میں کچھ بھی نہ پڑا ہو تب بھی سارے, سارے اس کو ایک شمار کرتے ہیں فلم کا من حال اب اس میں دو احتمال ہے ایک کون سوال آئیے اگر یا تو یہ اس لیے جائز ہے کہ کے نماز دا تو یہ احتمال ہوا کہ بھئی اس وجہ سے جائز ہوا یعنی یہ کرا اور اس کی یہ رقط اس لیے جائز ہوئی کہ اس میں رقط کے فوت ہونے کا خوف تھا اس لیے اہتمال یہ مکان ضرورت ضرورت کی وجہ سے دوسرا امام کے پیچھے فرض ہی نہیں یہ دو استعمال ہیں تو اب فا صبر اب مزید ہمیں ضرورت پڑی صبر نہ ہم نے اعتبار کیا چڑ پر ائی پھر ہم نے مزید غور فکر کیا لا کہ کے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ انا منجا جو امام کے پاس اشہار نہ پہنچے اور وہ راہ کیا ہو اور وہ امام کیا ہو رکو میں ہوں قبل خلق اور وہ قبل خلق من ہو فرقہ قبل صلاحیت تحریم کے بغیر کیا کرے کیا کر لے کر لے یعنی نماز میں داخل ہونے سے پہلے یعنی تقبیر تریمہ کہ ہے نا اللہ تمام کے تمام امان کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہوگا ان کانا ان ناتارہ کا بولے حال ضرورت اگرچہ اس نے اس کو ضرورت کی وجہ سے چھوڑا ہو تب بھی وہ خوب پہ پوا کے رکاتے رقط کے پود ہونے کی وجہ سے فَقَانَ لَا بُدَّ لَهُ مِن حال ضرورت ہے اور ضروری ہے اس کے لیے قوما کرنا بھی یعنی قیام بھی فی حال ضرورت ضرورت کے وقت بھی لہذا ضرورت کا وقت ہے تب بھی کیا ہے تبدیل بھی ضروری ہے قیام بھی ضروری ہے وغیرِ حالِ ضروری حالت یعنی حالت ضروری ہو یا حالت غیر ضروری ہو تو کہتے ہیں صفات الفرائض یہ تو کی ان فرائض ہی ہے کی فراضی کے حافظ سلاد جو یاد اگر وہ نہیں کیے تو نماز نہیں ہوگی جو سلاد اللہ صابت یہ اس وقت تک نماز جائز نہیں ہوتی جب تک ان کو پورا نہ کر لیا جائے تو فلاں کرا تو مخالف لکا لکا اب پتہ چل گیا کرایہ مخالف ہے فلم کا جب کے رہا اس کے مخالف پہ یعنی وہ اس طرح کا فرض نہیں ہے, ضرورت, ہے ضرورت کے وقت ضرورت کی حالت میں سافت ہے تو کا نت غیر جنس ادارے کا تو پتہ چل گیا کہ یہ فرض کی جنس میں سے نہیں ہے اگر فرض کی جنس میں سے ہو تو فرائض کا تو حکم یہ ہے تو چاہے ضرورت ہو یا ضرورت نہ ہو ہر حال میں کیا ہے وہ فرضی ہی کہلاتے ہیں فقا نتن نظر عیل تو اسی طریقے سے کیا ہے عقل بھی یہ کیا کہلائے گی ساخت کہلائے گی فی غیر حال ضرورت ہے ضرورت کی حالت کے بغیر بھی لہذا جب وہ حالت ضرورت میں ساخت ہے تو حالت غیر ضروریا میں کیا کیا لائے گی جس طرح تحریم اور قیام حالت ضروریات میں حالت غیر نہیں ہے خراج جی جو ہے وہ جس حالت ضروریا میں ثاقت ہے تو حالت غیر ضروری میں ساقت کہلائے گی فرآلہ کہتے کہ یہی عقل اسی میں یہ اس میں یہی نظر ہے یہی دلیل ہے ان شاء اللہ گا السلام علیکم و رحمۃ اللہ علیہ وسلم.